سو سم سنا تو وہ سلام مالو کیا سی گریا رسو لہاب کیا سی گریا حل اصلا گلا ملکیا سی دیا کا آل کا اشہاد مسلمان پر گرو آج آجانہ فیاد ہے حق کالہ جل شان حل بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ میں خطاط و محفوظ فرما فرماوے نفس اور شیطان دے میں کتنے قلبین پناہ بخشے دوستو جس میں میلادن ندی سلم ہوتا علیہ وسلم و سمند مہینہ اور بندہ نہ آج موجود اندر وجہ احسان بیان کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے لقد ملین ایک باخ آفور اور اصول یقین اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں کو تو, تو احسان رب سونے جو احسان سانو جتایا ہے اور احسان با اظہار فرمایا ہے اس احسان کی وجہ کی بڑی وجہ احسان اللہ تعالی نے کس چیز بتا ہے احسان تے فرمایا ہے یہ کوئی شک نہیں ایمان والوں کے اللہ تعالی نے بارش شروع ہو رہی ہے جناب ایک غور نال گل سمجھنا کہ نبی پاک صلاح تعالی علیہ وسلم آپ سرکار ذریعے اللہ تعالی نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا آل. آل. سوال یہ ہے کہ احسان دی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات دی تشریف آری فقط ذات مصطفیٰ دا اے احسان اے اللہ سونے دا یا ذات مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیڑی رسالت رسالت احسان دی وجہ اے بیان کرنا میں سمجھ آ رہی دا اللہ لا شریک مولا جو فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے ات اللہ نے احسان فرمایا ہے تو ہو وجہ احسان کی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دیا دو حیثیت میں ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں اور دوسری وجہ حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں آل! آل! اب سیدنا عبداللہ پاک دے بیٹے ہون کی وجہ نال احسان ہویا ہے یا اللہ دے رسول ہون کی وجہ ہوا آ گل اصل سمجھ آ رہی ہے توجہ ہے کوئی نہ اللہ واہدہ لا شریق مولا سونے نے اے یہ کریمہ کریما اندر جو فرمایا ہے فرماللہ ہوسلو آل آیات ہی ویو زکیم ویو الم ہومل کتابل مین کالو مبلفی دلا سونے نے فرمایا یقین نے سان فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے سان فرمایا ایمان والے سان فرمایا کیونکہ انسا رسول بھیجا ان جا ایمان والوں اللہ دیا آیات تلاوت فرما سنا واحو اور ان کردہ واحو الحمل کتاب حکم اور کتاب تے حکمت کی تعلیم د کتاب اللہ کا قرآن حکمت میرے مستفا دا بیان <تصفيق> وی من قبل فی بلا عالم نبی دی آمد تو پہلو اس رسالت تو پہ نبی دی تشریف آوری تو پہلو دے رسالت دے اعلان گمراہی سن اور گل سمجھا جے میرے پاک نبی سرکار دی آمد دا جد تذکرہ اللہ سونے نے احسان دے نال فرمایا کہ اللہ احسان کیتا ہے ابھی گل کردہ صرف ایمان والوں کی ایمان والوں کی گل ہے صرف ایمان والوں دے اتنے اللہ نے انسان فرمایا ہے ہوں یہ نمجنا سونے نے دو تراہ دولا شریق مولا نے ایک تو ایمان والوں کا ذکر فرمایا دو جی شای رب نے ایک شہ ایمان والوں کا ذکر دو جی شای رب نے فن پاک سرکار اسمائے تیئے باد جن بھی سن ان رب نے ایک رسول والا نام پاک ذکر فرمایا ہے ہوں ابے تھوڑی ولاحت کرنا پہلو یہ درسا پی پاک نویب کچھ نام مبارک ایسے نے جڑے ذاتی نے جڑے ذاتی نے نام محمد دوسرا نام احمد دونوں نام پاک میرے آکا ذاتی د باقی اصمائے کا با کد سفاتی اللہ سونے نے ذاتی نام ذکر نہیں فرمایا رب نے انج نہیں فرمایا لد مل منی بات محمد جب اللہ سونے نے محمد پاک نام پاک ذکر نہیں فرمایا نہ احمد نام ذکر فرمایا جاتی ناما پاک کوئی نام نہیں اور جن باقی سفاتی نام سن مسل ماہی بھی آپ کا جاتی سفاتی نام اے ماہی کا مطلب بے شر کو کفر نٹا والا ہر اللہ سونے نے پاکی ناما چیک نام چڑیا رب فرمود لقد مل ہوا لو منی ارب رسولا دربے بھاوے حقیقت سوچا جائے حقیقت سوچا جائے میرے پاک نبی دا احمد نام بھی خالی ذاتی نہیں وہی سفاتی احمد نام بھی صفات تے محمد نام بھی اے دو اے نام پاک صفاتی نے سد کے جاو لیکن یہ پاک جدو جمے سڑ پاک نبی جمدیا حضرت ابدل تے حضور بھی اما پاک ہور اے ہوئی نام محمد بھی منتخب فرمایا ہے ذاتی پیاخنے تا ذاتی پیاخنے ورنا محمد ایسا صفاتی نامیں ہے جدر میرے ربو لال پاک نبی دیا ساریا شانہ سفتائی رکھ چڑیاں میں سبحان اللہ یہ تھوڑی جی و کر کے پھر اصل مسلے وال احمد کا مان ہوں سب تو زیادہ تعریف تاریف کرا ہو سب تو زیادہ حمد کرنے والا ہوئے اے بھی ایک قسم کا صفاتی نام ہے کیونکہ یہ میرے پاک نبی سفت دسی گئی ہے ہر نبی نے اپنے رب دی تعریف کی پر جے میرے مستفاق کی کسی نبی تو نہیں ہو سکتی <تصفح> <تصفح> جو اس واسطے میرے پاک نبی سرکار توجہ فرما میرے آئ نام دار نے جن ربد کی اے کوئی کر سکتا جس زبان گل کرے تے ہو سکیا نبیاں نے زبان مبارک لال پاک نبی پاک رب العالمین لمی حمدا زیادہ کیت پر صدقے جا بچلہ نکتا سمجھاوا میرے پاک نبی کائنات دی جان نے جلو فرمائی جی رب سونا اپنے باک نبی نا تے رب سونا اپنے رب ہومل ظاہری نہ فرماؤں ساری کائنات میرے نبی پاک سرکار دا جسم سمج حضور سرکار جان نے اس کائنات دی مثال دے رہا مثال دے رہا کائنات دی جان نبی نے دی اصل میرے پاک نبی نے کینات کی اصل میرے پاک نبی نے ہوں ساری خدائی فرشتے نبی رسول جو بھی لب کرتے رہے ظاہر ویخن چکر سن حقیقت رب دے پاک نبی دا نور کیا پیا سی توجہ نہیں فرمائی ادروے میں مثال تین دے کے مسئلہ سمجھانا میں اگر زبان ہلاوا تو زبان ظاہری پئی تعریف کر دیئے اصل میری جان پی کر دیے یہ جان نکل جائے میری زبان ہے ہی نہیں زبان بولی نہیں سكتی زبان ادو ہی بولے گی جدو جدو روہ گی خدا دی قسم کر کے نہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ہی سارو علیہ السلام تک کسے نبی نے حمد کی میرے نبی سرکار دی حمد مبارک جلوا تصا ظاہر آئے ہوں سارے کیونکہ سارے اجزا نے نبی دی حمد دے میرا پاک نبی ساری حمداں دا کل لے کے آیا ہے کل جہی ہوگ کل ند کتنے پہنچ سکتا ہے اس واسطے اللہ سونے نے فرمایا ہے اللہ سونے نے اپنے حبیب نو فرمایا ہے احمد حمد تمد تے سمجھی نبی پہ کر دئی جبریل اللہ بھی حمد کرے تے سمجھی مستفا کر رہے نے ہجی تے سمجھی حقیقت تے پاک نبی پہ فرما نے اس واستے اللہ سونے نے اللہ سونے نے پاک نبی دا نام احمد رکھا ہے کہ میرا حبیب جنہ رب دی حمد کردہ کوئی بھی اے احمد کا من نہیں محمد دن ہے جنا اللہ سونے نے اپنے حبیب دی حمد کیتی ہے کی کسی بھی, بھی نہیں کی توجہ نہیں فردائی دراج بال رب واہد شریق مولا نے جنہ اپنے حبیب دی حمد کیتی کی اے نبی دی اس واسطے آپ دا نام محمد روکنا لاک سبا نلہ محمد دا مطلب یہ ہے جہی بے شمار حمد کی جائے بے شمار حمد کیتی جاوے کیونکہ رب نے اپنے حبیب دی جنی حمد کیتی ہے کسے بھی نہیں سے پاک نبی دا نام اللہ نے محمد رکھا ہے تو تین پتا ہے ہمد ہوئے گی جڑا ہر سف تو چنگا کی خیال ہے ایمان لال دسو کبھی بہنیا بھی تعریف ہوں کسی کی برائی تے تعریف ہوں معلوم ہویا پاک نبی محمد تے آپ کی ذات بے عیب سراپا سراپا پاک مصطفیٰ دی ذات سویاں دا مالک ذات صفات رب نے پیارے بنا کے تے نام رکھے محمد ہر پتا چلیا بھائی احمد تے محمد اے بھی ویخیا جاوے تے بہت بڑے صفاتی نام نے نبی پاک دے لیکن کیونکہ جمدیا یہ نام رکھے گئے نے اس واسطے نس واسے انہوں ہے ذاتی نام توجہ نہیں کی تھی مطلب میں مشال دین مینشال دے نام کسے دا پتر جمے جمدیا وہ نہ رکھن کسے دا پتر جمے رکھن کہ اے یہ ابدر رشید ذاتی نام ہو گا دی او کسے صفت نہیں دیکھی ہلے باہر جمع آخیا جا رہی کوئی پچھانت رکھی نا نام انہوں نام رکھ دتا ابدل رشید ہوں بعد وہ بن گیا بڑا طاقتور پہلوان تو ہوں نال پہ گیا جناب پہلوان جہا بھی ہوا عبدل رشید پلوان نا آ رہے آدھے کہ نہیں آتے بولو بولو پہلوان نام کیوں پیا طاقت دی وجہ نہیں پھرتی ہوں صفاتی نام جہاں بہاد کسی صفت دی وجہ لکھیا جائے جی مثال دیتا اور میں مثال دینا اور مثال دینا علم علم ایک نبی پاک عاشق دا نام ہے کہ نہیں اچھا تے پھر وہ آدھے گازی علم علم تم ہے غازی گازی ادو بنیا جدو صفت ظاہر ہوئی جدو نبی پاک واسطے اس قربانی دیتی ہے پھر کی بن گیا پھر غازی بھی بن گیا ہے شہید بھی بن گیا ہے اللہ دیا بند آ میرے پاک نبی دے صفات سفاتی نام اللہ سنے نے رکھے نے یہ کوئی نہ کوئی سفر لہر فرما نے جی نبی نبوت رسول رسالت سفت نے میرے پاک نبی سرکار دیا سدگزاو میرے کملی والے کائر نام دار دون سفاتی نام بھی بترے نے ذاتی نام اللہ سونے نے ذاتی نام ناما وچوں نہ محمد اتے ہے نہ احمد ہے احسان رب ظاہر فرما رہا ہے احسان بیاان فرماؤ رب نے نہیں فرمایا لقد من اللہ ہونا سلفی محمد محمد نام ذکر رب نے نہیں فرمایا نہ احمد نام ذکر فرمایا ہے توجو نال سمجھ نہ اتے باقی سفاتی نام دلچوں, کوئی نام پاک رب نے ذکر فرمایا نام ذکر فرمایا رسول رسو کہڑا بولو بولو مارا رسول کا مانا دا ہے پیغام لیا والا بولو کی کرا پیغام لیام والا تو رب العالمین سونے نے فرمایا ہے میں احسان ہوں مطلب آ یاد بنے گا ایمان والیا اللہ نے احسان فرمایا ہے کیوں کہ کیونکہ انجیا سو ام لیا من والا بولو کی کرا پیغام لیام والا تو رب العالمین سونے نے فرمایا میں احسان ہر مطلب دا بنے گا ایمان والوں سے اللہ نے احسان فرمایا ہے کیونکہ انجیا سو ایسا مبارک شخص جیرا اللہ دا پیغام لے لیا توجہ نہیں فرمائی جڑا اللہ کا پیغام لایا ہے ہوں ایک رب نے درسے احسان ہے رسالت دی وجہ لال کیوں ہے ایمان وال احسان ہے ایمان وال ہے دی وجہ لال پیغمبری دی وجہ نہ دی وجہ لال پیغمبری کی ہے آل سمان والوں کے کافر نہیں توجہ نہیں فرمائی کافراں نہیں کیوں کافر محمد بن ابد اللہ تے ملدے سن پر رسول اللہ نہیں سن منگے توجہ نہیں فرمائی سمجھ آیا مسئلہ ابو لہب نے ابو لہب نے نبی پاک دا ملاد منایا سی اللہ. توجہ سب جی ابو لہب نے نبی پاک دا ملاد منایا سی کدو جدو سویبان سیدہ دبان پاک نبی سرکار دی اما دھ پلاون والی جیڑی پہلو نوندی سن ابو لہب کی ابو لہب نے جدو خبر سنی ایسے بی بی پاک اسے بیبا دن مبارک کہ عبداللہ دے گھر ابو لہب کے برا گھر بہتر ہو جائے ابو لہب نے فورن خوشی دے نال اس سے خبر دن والی بی بی نو نزاد کر دتا آزاد خوش ہوا توجہ نہیں کی تھی خوش ہوا پاک نبی کی پیدائش مبارک کے ویلے خوش ہو کئی اشارے نال لونڈی الاد کر دیتی ہوں ابو لہب نے ملا دے منا کہ ادھروں خوش ہوئے او دو ایک خیرات کی لوڈی آرد اللہ درد دی کر دیتی سدکا ہو گیا وہ گل سمجھی یہ خوشی پیا کر ملاد پیا منا پر اے دیتے اللہ ڈاحسان نہیں ہو ہوں رو فرم تبت اے ابیلا ملاد پیا منا خوشی پیا پر اللہ اپنے بھرا دے گھر بیٹے دے آمن دے آون دی پیا خوشی ہے۔ محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی نہیں پیا کر نہیں رسول اللہ نہیں سمجھا اپنے برا پی سمجھا خوشی نے کی پر رسالت دی وجہ نال نہیں توجہ نہیں فرمائی خوشی نے کی ملاد بھی ہے منا ہے دی وجہ لال کہ میرے پاس اج پمے ہوئے محمد بن ابد اللہ توجو کری سات خوشی کی سو پر رسالت والی صفت جدو سامنے آئی اے بئی مان دا اتر گیا ہے رمک گیا ہوں دشمن ویری بن کھلائے محمد پاک نو عبداللہ دا پتر سمجھ دیر نہیں لائی خوشی جب واری آئی محمد پاک دے رسو نا دشمن بن کلا غم کیا سو خوشی کرد آ گیا بندہ ایلاد منا ہے عبداللہ دا समझ के एनू रब आंद तबत यदा अबी लाब ए हाथी टुट पै सम नहीं फरमाई क्यों कि सिर्फ अपने भ्रा का पुत्र समझदारे साडा हबीब तेरू रसूले جڑا ندیاں دا بھی رسول ہے ارشان دا بھی رسول ہے فرشان دا بھی رسول ہے ہوں اس گی ملاد ابو لہب منایا ایک گل بھی کردیا جڑی بخاری شریف در آئی کہ ابو لہب کی اگلی انگلی حضرت عباس نبی پاک نے چاچے خواب اندر ویک خواب اندر ابو لاہب نوچیا پراوا سنا کی بنیا انج تو مینو اداب ہوں رداب ہوں پر ایسا ضرور جس انگلی نشارہ کیا لوڈی آزاد کی سویبا میں لوڈی تکھا کیونکہ میرے پاک نبی دی اما پاک جو بن گئی آخ میں صحیح سبح اللہ نام رکھ سوبیا سوبیا نے بے وقف نے سویبا نما نام پا کے سویبا گل سمجھی پوچھا پڑھا بڑے آخ آداب ہوتا رہ اس انگلی دکل تو چوس لینا بس پیر آن باقی آداب مین اس طرح ہوں صرف انگلی د ہوں گل سمجھی توجہ ہے کوئی نہ ہوں ابو لہ پلے ملاد منا ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا روکنا آل ادرویخ انگلی صرف انگلی دنوں راہت مل جی پیر آئے دن چند کڑیاں اہ وقت وہ چوس لینا پھر ادابے خدا چسیا رہا سارا جسم ہوں ملاد اس منایا خوشی کی پر اللہ دے عذاب جہنم تو بچ سکیا نہیں اصل احسان رب کا یہو ہی کہ رب نبیب صدقے جہنم دے عذاب تو بچا لوے خام دعا کردنی سونے دے سدکے جڑا اگا بجاون آجا دل دیا اسان مجرمانوں رب سونا جہنم دی ہوا بھی نہ لگن دے وے خدا دورہ گیا ہمیشہ دورہ خچ وڑ گیا تے کوئی احسان رب سونے احسان نہیں فرمایا تے نہ احسان جتایا ہے کیوں اس واسطے ابو لہب ابو جہل ہو رہا اللہ احسان نہیں جتایا سردہ جو جہنم نمج پیا نبی آئے او دے واسطے بھی نبی آئے نے محمد بن سمجھ دے رہے ہم ابو لہب تلاد منا مگر اپنے پتر سمجھ کے مناؤد رہا احسان کوئی نہیں جہان پی سردائی ہوں سدکے جاواں احسان کنہ پہرے جنہ نبی نسول من آئے پیغام نبی کا منیا جانا پیغام ए जन्नत ट्र जा जदों मिलाद मना मिलाद इन जन्नत लाया जाएगा तवजो नहीं फरमाई कदों क्योंकि इना जदों मनाए इना मुहम्मद रसूल न समझ के मना है हम गल समझी इथे आथे आजी है सदक जावा इसलिए हम दो टोले पैचल नहीं ٹولی تو ملاد منا نے ابو لہبائی ایک ابو لہب ملاد مناؤ دبو لہب بھی منایا سی وہ بھی خوشی کرتے نہیں مگر کیوے کرتے نے مہار محمد بن ابد اللہ سمجھتے رسو لیں سمجھتے جب پیغام نبی دی گل آئے پھر دے بوٹے اتر جبو لحب کا پیغام نبی دا اللہ کا قرآن میرے نبی دا دی اسلام جدو دین بھی دی گل آئے ان بوتھے اتر جانے لگتا ہے اور لگ گے گے جی مارا انہوں کلا جی آخ پیغام امریکہ دا چل سکتا ہے محمد دا پیغام پورانا ہو گیا جی اگلے دن اسمبلی دن دا کے آخ قرآن بو پرانی کتاب بیکار پڑھانے کے قابل نہیں ہے وہ یہ منا ایے گا تب آبی توجہ نہیں مروائی صحیح سب لاؤ مت تمجھی کلاؤ ہر ملاد مناو والا جنتی ہے توجہ نہیں کیتی کر کے آنا ہر ملاد مناو والا جنتی ہوں ابو لہب جنت توجہ نہیں کیتی رب جو فرما تبت پوری سورتری خری تبت ابھی لاہ ٹوٹ پیٹ پیٹ پیڈیا کھانا خراب آ جایا سب دینی دے پھر اللہ سونا نرالیا تبت یاد ابی لاہ دب ماں اگنا اوہ سب رن ان جمیل جری نبی سرکار دے پیغام کی دشمن تھی توجہ نہیں کی خدا دی قسم کر دیا نہ جی سالت نبی خالی محمد ہوں جیسے تو میں اپنے پترا نام اج محمد رکھ لینا لیکن رسول نہیں کروجہ نہیں کی ماں دسو کئی اتنے محمد نام دے سے بھٹے ہو رسول تو نہیں نا اس طرح اگر نبی پاک رسول نہ ہوں خالی محمد ہوں دے تو پھر اس ابو لہب نے بڑا خوش ہونا سی بڑا خوش ہونا سی ساری زندگی اپنے پتیجے موڈیا تاہ کے رکھنا سی بیر کدو پایا سو جدو نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دا پیغام لے کے آیا جا اس پیغام منے گا میں محمد دے جا نہیں منے گا میرا نہیں ہو سکتا میرے آکا انامدار نے فرمایا, و آ آقا نے فرمایا میرے تیبو درمیان کوئی رشتے داری نہیں کیونکہ آ سر افجری نہ انہیں کافران پسند کیتا ہے نبی رشتہ توڑ کے پرا مارا ہے حالانکہ ملاد منائی خلاسی <حزور> जों नहीं फड़वाई मैं कमलीवाल ने आते खुशी की खड़ा तिर आवल तू बिरादरी में चोरी कदी खड़ा خوشی برادری جب ملتا کڈیا آمن بھی خوشی محل ابدا پمجھ کے کی سو اللہ کا رسول سمجھ کے نہیں سڈا نہیں منیا پیغام من کے پیغام نیگام تل کے شاہ ال ریم محد سے دہلویو فرما نے میں ملاد کردہ سا ال ریم محد سے دہلوی جن نے محمد بن ابد اللہ بھی سمجھا محمد رسول اللہ بھی جڑا پیغام سی ساک نبی عمل بھی کرتے رہے آؤ دے رہے دے. دے لے, میں ملاد کردار سا ہر سال مینو ایک سال توفیق نہ ہو سکی گھر اندر کوئی شہ نہیں سی میں ویخیا پریشان ہویا نبی بار گالانہ کی پیش کروں محبت دلال چنے پیل سن گھر دے اندر تھوڑے جی شاہ ولی دا والد گرامی شاہ ابدر رحیم محبت حدیث جنہ کے گھر چلی تے پورے ہندوستان اج صدقے جواب فرماؤ دے رہے میں دو چار بہلی کٹے چا کی چنیا نبی پاک دا وکرے خیر چا تے ذکر خیر کر کے حضور دی بار کاغذ نظرانہ پیش کر رات میرے پاک نبی تشریف لئے مینو آک ارامدار سرکار نے زہارت کرائی میں کی باقیا کے کھانے دور پے میرے چنے نبی گوڈے مبارک نے قریب خدا دے بندے آج میرے رسول اللہ دا سمجھ کے سدکے جاوا رسالت سالت نیا چلے نے چل کے جدو ہزور کی اس دکھتاد کرنے والے سڑک سر سرکار نال خود زیارت کرائی سدکے جاوا حضرت عبد الرحیم فرما نے میرے دل خیال آیا ہے دے وڈے کھانے دور پے نے میرے چنے حضور دے قریب کیوں نے آخ میرے دل مبارک بھی گل زبان سے لے آ کے فرماؤ عبد الرحیم اصا دل رکھ رہے ہیں مال نہیں تیرا دل اکیا ہو بالا میرا روکنا لاگ سب اللہ سدک جا وجہ فرما میرے پاخ نبی میلاد ابو لہب نے بھی منا لائی انہیں خالی عبداللہ سرکار دا پتر درجا کی مطلب انہیں پیغام نبی دن کنڈ کی تھی ملاد منایا سو جہنم پہ سردی رب سونا فرما یدا ابی لہب ان و بما کسب سیاس ناراحت ان قریب ہونے نیڑے بڑے گا اس جہنچ شولے شولہ مار دی قرآن فرما رہے توجہ نے کیکس بان اللہ دیکھ لے خدا دے بندے ادھر ویخ توجہ فرما اللہ وقد اولاد شریف مولا جہن مساڑ دئی وجہ کیے اللہ دے پیغام دا دشمن سی کین دے پیغام کا بولو بولو اللہ دے پیغام کا دشمن سی رب جہنمک داخل فرمایا اور بخشش ہوئی نہیں ہونی بھی نہیں ہونی بھی خدا بھی قسم کر گیا نہ محمد بن ابد اللہ مناؤ او دن جہن جہنم گیا تے. تے احسان آیا ابو لاب سے بولو بولو नहीं। ابو جہل تا نہیں یار گل سمجھا جی ابو جہل وجود ملیا تو نبی دس کہ نہیں حضور پاک نو رب پیدا نہ فرماؤں تے ابو جہل بھی پیدا او نا اور ابو جہل ابو لہب تے کالفر نو کچھ دنیا تے ملتا ہے پیا وجود ملیا مال ملیا اولاد ملی ساز و سامان ملیا ایاشی کا سامان ملیا ہاں جی اے چار دن دی زندگی لبھی تو کہے سد پر رب فرماؤں احسان اعم ایمان والوں کو رب کی ہے احسان یا اللہ کریما جو کچھ سارا لیندے لے کھاندے کھانے پے یاشی پہ اڑاندے نے انہوں نے جسم بھی دتا موٹا تگڑا انہوں نے اولادا بھی دتی نہیں مال کھان دے کھابے بھی بڑے یا اللہ تے احسان کوئی نہیں فرمایا احسان تو اے ہے لیکن انہوں منیا جو نہیں تے تو انہوں سے اپنا جانم ساڑنا ہمیشہ لی جہنم نم سڑنگ گے کدی نکلنا بھی نہیں تو جنا ایڈی بلا جہان جانے میں انہوں دے احسان کی جتان احسان تو تے وے کہ جڑے نبیب <متنس> پیغام نو مننے <متنس> <متنس> نبی <متنس> جنت گئے نال انہوں بھی لے گئے جی فرمائی آگ تو سی سب جہنم جیسی بلا تو بچا کے لئے گئے اصل احسان اللہ لائے ہوں گا بندے آؤ ای گل لے کے کٹھی کر کے لے آدی ایمان دا مطلب ہوں من کی من آمان کا کی مطلب ہے؟ مننا دلا چو چراہ بلا تنقید نبی پاک دی ہر گل نکی آخد ایمان آخر چوچرا نہ ہوئے تنقید نہ ہوئے کیڑے نہ کڈے اعتراض نہ کرے اور اے ملاد اے ملاد کے اللہ دے پاک نبی نو رب نب کا پیغمبل سمجھنے اے ہوئی ملاد سمجھنا ہے پیغمبر پیغام بھی من پیغام بھی صرف پاک نبی دا پیغام مننا یہو جامو مومن ملاد کرے گا فیر رکھے جنت دی امید جو نہیں فرمائی مل پھر ادا فرما میں احسان ہے کیونکہ اے من والا میں رسول دتا ہے میں رسول بھیجا یہ میری سالت منی ہے صرف پاک نبی دا پیغام مننا ہے یہ جامو مومن ملاد کرے گا دی امید توجہ نہیں فرمائی اللہ پھر ادھر اللہ, اللہ فرماؤں میں ہے سال کیا من والا میں رسول دتا ہے میں رسول بھیجا ہے یہ میرے سالت منی ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں ملاد منا دوسم دے ہو گئے ایک ابو لہب والے نے توج نہیں ہو گئے نبی پاک سرکار پیغام نالجہ کی ہاں تو ہر ملاد آ جنت نہیں جائے گا کیونکہ وجہ احسان ہے رسالت وجہ احسان ہے اللہ سونے کا پیغام جا من تو جن हा, ملاد منایا پیغام یہودیاں دا کے رت بھیج کے صرف نبی دا پیغام منیا اے یہ ملاد امید رب جنت تا فرما دے گا اے مسلمان دا دلا دئی او ابو لہب دئی جہ آ خوشی تو ہوئی ہے ہم بنا ہیں محمد تشریف لائے توجہ ہے لیکن جدو آوے پیغام کی گل پھر آکھن قرآن نہیں چل سکتا پھر آخر ات امریکہ داؤں چلے گا داؤ. میں خدا دی قسم کر کے آنا مین ایک پہ پیا آخے چشتی صاحب یا رسول اللہ بےڑا پار ہے یا رسول اللہ بےڑا پیار ہے میں کہ بلا یہ دسو آپ یا رسول اللہ روزانہ ڈبتا ڈبتا پیا کہ دے سارے زمانے کے کافر کے لر سڈے ہی سر چی ہال پہ اب اودا تو آجے نا مل ڈبیا ہی چنگا کردہ مل ڈبیا ہی چاہا رسول اللہ کہنے سے میرا پار ہے میںجرے پا کرا تقریر ہوجرے شاہ کی بچک جت بیٹھا ہوں. تو جت سال بڑی کر دیں جت بندو بڑی ساتھ گال کر دے ہاں وہ بولے آتا مول سا اس واسطے ڈا بھی ڈیجو نہیں آتے ڈیجو ڈیجو نہیں آتے میںجو نہیں آتے میں ہتھ کر بھی ڈیجو نہیں آدھا میں سن لیا ڈیڈو کھے نہیں آئے ستلیا تو لے کے تھلے تک پیغام یہودی دئی سڈے تن تے پیغام کافر دئی ساری دھی تے پیغام کافر دئی ساری تے پیغام اج کافر دئی سڈے کاروبار پیغام کافر د زار پیغام کا فردے ملک پیغام کا فرد جب رسول اللہ دیغام قرآن دین اسلام نو لکھ اللہ آنے آئے بیڑا ہزور آپ ہی ڈوب دے تا ڈبدا جان ہے یا رسول اللہ ادوئی بیڑا, بیڑا پار کر دوں ہر کسی مٹھو کر مارے ایک نبی پیغام نو یہ میں آج اجکل جناب اتانبی پیغام ہشرکی کی کیتی کھڑے حضور سرکار دے پیغام نوانے پرانے پورا نئی روشنی دا لفظ تو سیکھے نئی روشنی سکول ہے کہ یہ نئی روشنی بورڈ بھی لگے کھڑے ہو جی آج کل نئی روشنی کما بات تصا ہوں اس لفظ دے کفر نو نہ سمجھیا کہ نئی روشنی وند کی پی آئے. آئے آئے. کیڑی کیڑی شاید کہڑی بندہ وضاحت کرے کسم خدا دی سرے کفر اس کوفر جہا نہ کوفر جہیں میٹرے پمین پہ کوفر ان پہ لے میتر نا ہوں اللہ نے قرآن اندر اپنے نبیا کے امل روشنی فرمایا ترج <تصفح> <اللہ تصفح> نہیں فرمائے اللہ فرما کد من اللہ نور و کتاب کتابی دع لو سلام وائی جو ہوں میرے لو لو مات اللہ ہے میرا نبی آدھیرا کد کے نورتا فرما ہوں دا ہے اللہ نے کافران دی زندگی ندھیرا فرمایا نبی طریقے, آنو. دے طریقے نو نور فرمایا نور ظلمات نے آندے نے روشنی ہوں دیکھ لسان کی یہودیاں دے دے اسان کی الٹ چال چلی اسان کیفر کیا اسان نہیں روشنی آخ کنوں جڑی یورپ دی طرفو یہودی یہ تائی دے طریقے بین خلو کھان پی چل چلان کاروبار زندگی جن وی آیا کافر اسا آخ روشنی اللہ آخیا اندھیرے اسا آخیا روشنی اللہ دے قرآن دقابلے آ گئے نبی دے مقابلے آ گئے اللہ نے اندھیرا آخیا روشنی آخیا قرآن منکر بن گئے پہلا کوفر وڈا دا لانتی کر بیٹھے دوجا کفر کی تے لفل اللہ یا نئی نئی روشنی دا مطلب بنتا ہے پچھلی پرانی سی ہوں نوی آ گئی ہے نبی پاک سرکار دے دین دی روشنی پٹی چل نہیں چاندی اور خدا دے بندے آفل ویخ نئی روشنی بڑا میٹھا لگ گئی پر ایڈا وافر جتھے لکھا ہوئے نال پیشاب کر کے تر ات بھیج کے تر روشنی یہ نہیں اتنے میں روشنی ایکو ہی ہے جہی پاک محمد لے کے آئے میں مثال دینا جی پینٹ شرٹ پائی ہوائی لائی ہوا گچھ لیا ہوشنی ہے نا کہ جی میں نبی سکار کی سنت طریقے کے مطابق کئی سڈے بابے بیٹھے یہ کہڑی روشنی ہے تو پھر لکھ لانت کسوں کے سنگ نہیں اگتے جا نبی سنت نرانا آخے وہ دکافر کہڑا ہونا ہے مو منٹ جڑا سمجھے اللہ نہ تے نبی دل سرا پرہمتوں نہیں فرمائی داگ سبھانا پیم ملا سیڑے تریقت گڑبڑے شریعت پیڑے ٹریکٹر تھر شر کدھر مرے پینے میرا پتر نئی روشنی پہ لکول پہ جانا ہے نی جان روشنی لائن اخبار تالی تالی ہاں کڑیاں جی، نے چانٹے کڈے ہوئے نے کی جی جی روشنی بنی حق ہے میں کلہ نہ خدا آدھی تم روشنی ہے کلا نہ لو مت نے یہ بےغیرتی بےغیرتی ہر کفر نو ہر جرم, نوحر جرم نوحر نئی روشنی ہے نبی دے ہر طریقے قرآن دے ہر طریقے نو پرانی روشنی وہ چل نہیں پرانی ہو گئی ہے اور خدا دے بندے آئے ہو جہاں میلاد بنا خود میلاد بھی پاوے ابو جہل واگ جہنم بھی نا لے توجہ نہیں توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ جڑا سکون لال اتفاق رکھتا سکون لال اور پرانی روشنی نو نبی دی دین نو پرانی روشنی سمجھ دئی اور جناب نو روشنی سمجھ دئی نبی آخیا اور نو روشنی عورت رو جناب جی کتنے دفتر نبی آدھا گھر یہ کتنے آدھے کوئی نہ نو روشنی کا حال ویخو یہ نئی روشنی ہے میں کل گجرات گجرات تو کیا اخبار پہ وکتا سی پی اخبار وک رہا سی ہاں جی تو تعلیم مفت اگر کی لکھے خرا تعلیم مفت تعلیم کا ایک نمونا پیش کیا نمونا بھی اس تعلیم کا ایمان نال دسو ایجنس بیٹھی ہوں ایک پاس قرآن خدا دا سورہ نور کھولو قرآن اتنے لیا میرے سامنے میں آ ساری دنیا دے مفتی تے پی گے میں اتنے سامنے رکھ کے اساواں گا سورہ نور و کہ دے آپ دوپٹا سر کجنا فرض سر کجنا فرض پر غیر مرد دے اگے اونا حرام توجہ نے کی تعلیم مفت تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے توجہ ہے کوئی نہ ہر میرے پاک نبی دا پیغام سورہ نور نور دا دما روشنی ہے نور سورت میرے آخان نے فرمایا اور اورتانو سورہ نور پڑھاو منہ تن اور تنت سورہ نور سکھاو کیونکہ سورہ نور دے اندر درتوں کے پردے گھر دے اندر رہ شرم و دے ذکر ہوئے سورہ نور گج کے آگ اللہ ستے جگہ دے ستے جگہ دے آگ سب اللہ سن کے جاوا ہوں سور نور نبی کا پیغام ہے پیغام بولو بولو ہوں جن پیغام منے یہ تعلیم سمجھا یہ فرض سمجھ اے فر قرآن کا منکر ہے نبی پیغام دنکر یہو جا کنر خردلہ ج ملاد کرے گا تے ابو لاپ والا ملا دبت ابو لب ہر اندر بھی ہاتھ ٹوٹن گے تو اپنے پیو دے جہنم جائے گا جڑا ملاد منا پڑھا گا سکھا سورائے نور روشنی نبی یتا فرما گا گھر گا جنہیں قرآن پہ آخ دیں یہ ملاد منا فرے دلاد ان شاء اللہ حضرت بلال دے نف چلنے دیں گے؟ اللہ فرماتا ماں کال یا میر خبی سمی نئی اللہ فرما میں مومنا نو ایڈ دینا کہ پاک پلیت مومنا نال سارے رل جان نہ मैं हरगे करना मैं पाकों वक्रा कर दया गया पलीत की बला साब सोने ना यह छड़न का बड़ा वल आदा है साडे रब न छड़न का जो दाने छड़ी देर तूड़ी वक्री तो रोड़े تے دانے دے okay. رب بڑے چھڑ دے yeah. وہ چڑ دانے نہیں دا. پھر منافک رب اپنا پیٹ پیغام جس پیغام کی وجہ سے نبی کے صدقے کے اللہ نے احسان فرمایا پھر وہ پیغام آن کے نکھےڑ منافق پیغام نال ویڑ دن جو نیدیدید. سنو اے سنو میرے پاک نبی سونے آئے سن کن چماندار دسو جب ابو حال رسالت دا نبوت دا اعلان نہیں فرمایا گل سمجھی سونے بے مثال سن جد پاک نبی نبوت رسالت دا اعلان نہیں فرمایا پیغام دا اعلان نہیں فرمایا ابو لب بھی آخر سی بڑا سونا کتاباں کھول کے نہ تو ہو بڑا سونا سدا بتیجا تو بڑا ہی سونا گلے لگی معلوم دے تذکرے ہوسن ابو لہب بھی کردار سی لیکن جدو پیغام آیا سونا نہیں لگتا ہوں سولہ نہیں لگتا تو مومنٹ سے ادو بن دینا جد پیغام آوے آر آخ تیرا پیغام بھی جد تو سونا تو تھی سارے زمانے سے سونا سبج نہیں سبحان اللہ ورنہ نبی دی نبی سرکار حسن دے دلکرے نبی دے موجلوں دے تلکرے ہر بڑی طاقت رکھ دائے بڑی طاقت رکھ دائے اے اتنے دلو رام کری ختری وی نبی پاگ دیا ناتا لکھ بیٹھے سکھاں نے لکھیا نہیں غیر مسلم بھی لکھ لکھتے ہیں کئی اج دے گاخ بھی لکھتے تھی لیکن خدا دے دیا اے ہو جے حسن دے ست کرے رب کی بار گاہ کبولنے ہوں کیونکہ میرے نبی دا سب تو وڈا حسن جی میں نبی رسول بن کے آئے ان کوئی پیغام نبی لا سکیا ہی نہیں صدقے جانا اللہ دل فاضل بڑی بھی فرما اللہ اعلیٰ دل فرما نے سے آیا نبی پیغام میرے نبی پیغام اگے چل سکتا پھر پہلے پسو جیب نبیا کے پیغام نہ چلن اوبے یوی نہ چلنے پھٹے وانا نات مڑے ہو جا ملاد منا ملے دے ملاد اس مسلمان دا نہ پیغمبر پیغام منے نہ حضرت آدم کا پیغام منے پیغام منے تحمد اربی دا دا منے جہاں کملا نبیا کا نہ پیغام منیچے اتنے یہودی دا کاب ترا نہیں پی ہوں جاندے طرح ابو لاپ کی برادری ہے تیرا کی لگے رسی ملا رجو نے کی مگر منا ملاد جنہ مر منانا ہے تلاد منا ابو لاہ منا گیا وہ جنت نہیں میرے سکی سانڈا پیغام بن سڈا پاک نبی جس واسطے آیا وہ کسی کا برادری برا تھوڑا بن کے آیا وہ تو میرا رسول بن کے آیا جڑی کی تیاگ اللہ خدا جی قسم کر گیا نر سد کے جاوا میرے پاک نبی سرکار وہ میرے آقا آکا نامدار سرکار نے اس واسطے قرآن فرما اللہ دا قرآن فرما ہے بی باؤ یہ تیرے دشمن نہیں میرے دشمن جی دشمن 40 سال دیتے نومن دے رہے دشمن نہیں جی ترے ہوں تینو اسے چنا کو منگے سن جنہ چر میرا پیغام ظاہر نہیں جدو میرا ایلان کیا کہ میں ایک ہوں میرا رب جکے گا اوے تو کرنا پینا جدو اے گل کیتی فر ویری بن گئے نی کا مطلب تیرے دشمنی نہیں ان نو رب لا لے توجہ تیرہ لا لے رب لا لے خدا دے بندیاں خدا کی قسم کر کے آنا وجہ احسان ہے تو رسالت ہے پیغام ہے پھر احسان ہے تو ایمان والے دے کیونکہ من کا رسالت نو دے ہوئیے. اللہ توجہ ذاتی نام اس واسطے نہیں ذکر کیتا رب نے کہ فیر ظاہر مطلب یہ بننا سی کہ محمد کی ذات کی وجہ سے احسان کیا ہے حالانکہ محمد کی ذات سے نہیں رسالت سے احسان ہے توجہ اللہ بھی اللہ اللہ کی تھی. یعنی خالی محمد بن ابد اللہ ہونے کی وجہ نہیں احسان اس واسطے کہ محمد نام رسول بنایا جدو پیغام دے بھی ہیں اور منگوے سوکھے ویلے بھی ایک اتے گل اور کرا کہ اللہ فرماؤ پیغام برا کے آنے والا تڈایا میں احسان کی ہوں ابھی اللہ نے کسی اور پیغام نیغام مستفا نلاو کی اجازت بھی دوجو نہیں جسے اور دیغام نیغام مستفا ملایا جائے کسی کے پیغام نوجو نہیں کی بھائی پیغامن تفیر... دو مستفا دیا بھی پچند گیاں رلایا پیغام نہ دا رہا نہ کافرد تی جنس تیار ہو گئی توجہ تھی پیغام مستفا دس نال کافر پیغام نہ رلیا ہوئے توجہ نے کی مسلے ن اس وقت یہی فتنہ چل رہا ہے یہودی کا کہ ملاوٹ کرو دو فیصد نبی کا پیغام رکھ لو اٹھانوے فیصد ہمارا رکھ لو پھر مسجد امریکہ میں بھی بنا دیں گے مسجد تو ہے مسجد اللہ اکبر آخو محمد الرسول اللہ آخو لیکن پیغام میرا بھی نام رکھو غالب میں مغلوب اسلام فاتح میں مقتو اسلام کاہر میں مقبول اسلام ات میں تھلے پیغام استفاق میں مثال دینا میں پیغام مثال دینا تیرے ملک دے اندر وفاقی شری عدالت ہے شری عدالت ہوں اس شری عدالت ایک سپریم کورٹ ہے ہے نا ہن شری عدالت دا فیصلہ سپریم کورٹ توڑ لینا کیونکہ وہ عدالت اسما ہے سمجھ لگی لگی سپریم کورٹ کا فیصلہ شریع توجہ اس مطلب عدالت توجہ نہیں اس نقطے نج و عدالت ہن سپریم کورٹ چانون حکم ہوئے یہودی کا کیونکہ ان عدالت ادالت نہیں آتے شری کن نے توجہ نہیں کی ہوں شری ہو گئی تھلے نبی دا فیصلہ او ہوں گئی لاکھ نبی سڈے نبی دا فیصلہ نہیں توڑ سکتے پر یہ بھی کہتا ہے ایسا کرو یہ ملاوٹ کرو ادھر شری عدالت ہو ادھر سپریم کورٹ ہو یہ تمہارا نبی فیصلہ کرے تمہارے نبی کی شریعت کے مطابق اگر ادھر فیصلہ ہو جائے تو اپیل کرو سپریم کورٹ میں تو وہ فیصلہ نبی کو یہودی کا قانون نبی کے فیصلے کو یہودی کا فیصلہ توڑ کر پرامار دو دو نال دس اے اسلام ہو یا پھر کفور جو نہیں کی تھی <تصفح> وہ اگر اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ نبی کے فیصلے کو یہودی کا فیصلہ توڑ ڈال اگر اسلام یہ ہے تو دنیا میں کفر کس چیز کا نام ہوگا تو معلوم ہوا پیغام نو ان ملا کے رکھنا دو دو نو یہ بھی پیغام مستفا نہیں وہ سمجھ نہیں مننے ہو پیغام مستفا نو مننا ہے ساری دے فیصلے جان گے جد محمد پاک کا فیصلہ کرو اللہ میرے حق اندر دعا کرو دعا کرو یار میرا بھی حق بنتا تے تمہوں ایسا کچھ سمجھانا اللہ کی مہربانی تصاویر دعا منگا کرو اللہ میں نفس شیتان کے دے فتنے دے محفوظ رہ بس مینو اللہ سونا اللہ دے پاک نبی نہ فرمانی آن لگے نا برائی دا کا پہلو موت دے, دے برائی نہ ہوس میرے دعا کر دلوں درد کرنا مفاد رب پا کی بینا خدے تسلا رب خود بینا خدے تسلا دی بلی سب کو ملا کر سی تیرے نال رب ہم کلامی کلانی کر نال رب ہم کلامی نہیں سر چل مو نانی سرم سفادی نبی لال اشیا ملایا ہبشی نبی لال اشیا ملایا کرنی لے گر بہو چلتا میں چایا کرنی لے گھر بہو چلتا میں چایا نا صاحبہ کر گئے چر گیا کرم سب سدی کو فاروق اس مان بابو وہ سدی کو فاروق اس مان بابو مالا سارے جلدان بازو تن من کے سارا کرانی تھل ملتے تھن سارا کر دے نیلانی لئے سفر تل کوئی نے دے گئےی شانی کرم صف دے فرمانے ملکا جہنم تو فرما رب بھمان دوسری خدا نے اپنے اپنے حبیب کے کرم صفا دے پر نہیں دے उस न कानी नहीं कोई सभा दे सर दुनिया साढ़े मौजूद की गल आ गई जय say دو لگی گئے دلی ٹکالے